مصند امام محمد بنشمبل حدیث نمبر چھ ہزار سات سو چھیاسٹھ حضرت سنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے خاتم المرسلین رحمت اللہ عالمین شفیع المبنبین انیس الغریبین سراج الصالکین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے اس پر ستر رحمتیں نادل فرماتے ہیں اللہ یہ حدیث پاک میں نے آپ کو جنت میں لے جانے والے اعمال سے پیش کی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد فیضان قصیدہ نور کا سلسلہ آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے ماہ ربی نور شریف کی بہاریں ہیں برکتیں ہیں روشنیاں ہیں نور ہی نور ہے آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کریں فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المنی خیر من بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے بنا مل اعمال و ارشاد فرمایا امال کا دار و مدار نیتوں پر ہے یہ بھی روایت میں ہے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی تو نیت کیجیے اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں اول تاخیر شرکت کروں گا تعظیم علم دین کی خاطر دو بیٹھوں گا جتنی دیر تک ممکن ہوا انشاءاللہ ساتھ مل کر نا پڑھوں گا دل کو عشق رسول سے منور کروں گا اہم مدنی پل لکھوں گا اور صلو علی الحبیب کہا گیا تو ثواب کے لیے اور حوصلہ افزائی کے لیے دل جوئی کے لیے بلند آباد سے ضرورت پڑوں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الہ و سحلی و بارہ سلم میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا میل سے کس درجہ ستھیرا ہے وہ پتلا نور کا ہے سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت اپنے اس قصیدہ نور کے شعر میں فرما رہے ہیں کہ محبوب داور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن منور میل کچیل سے اس قدر صاف ہے منزہ ہے ستھرا ہے کہ جس کسی کپڑے کو آپ نے استعمال فرمایا وہ میلہ نہیں ہوا میلہ ہونا تو دور کی بات ہے پرانا بھی نہیں ہوا بلکہ وہ نئے کا نیا ہی رہتا ہے اور کیوں نہ نیا رہے ہمارے آقا کے بدن کی کیا بات ہے پتلا نور کا آلہ داد کہتے ہیں پتلا نور کا سبحان اللہ اکالی علی و اسلام کے جسم کی بناوٹ اللہ تعالی نے مخلوق میں سب سے اچھی بنائی ہے ہمارے اکالی علی و اسلام کا جسم اقدس ایسا ہے کہ مکھھی نہیں بیٹھتی آپ ہیں میٹھے میٹھے شہد سے بھی میٹھے اور آپ کا نام مبارک بھی شہد سے میٹھا ہے جب آقا کا نام لپ آتا ہے کہی محمد صلی اللہ ہوتا علی دیکھیں ہونٹ اس مبارک نام کو چوم لیتے آپ کا نام اتنا میٹھا تو آپ کتنے میٹھے شاہ سے بھی میٹھے مگر اس مٹھاس کے باوجود آپ کے جس میں اقدس پر مکھی نہیں بیٹھتی سبحان اللہ اور میرے سلاۃ اسلام کا جس میں منور ہر وقت ماغتا رہتا تھا خوشبو قدرتی طور پر اس سے آتی رہتی تھی تو سینہ کا بھی خوشبودار تھا تو کپڑے نے کیا پرانا ہونا ہے نا سبحان اللہ اور یاد رکھیے کہ جو بدنصیب یہ کہے کہ پیارے علی سلا و سلام سے نسبت رکھنے والی چیز کو عیب لگائے تو یہ اچھا نہیں ہے چنانچہ دعوت اسلامی کی شاعتی ادارے مقتبۃ المدینہ کے متبوہ چھ سو بانوے صفات میں مشتمل کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفا دو سو تا دو سو پر یاد رکھیے نبی پاک صاحب سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی کسی بھی چیز کی غصاخی کرنا کفر ہے صدر الشریعہ الطریقہ علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علی رحمۃ اللہ علیہ کبھی جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء علیم و سلاۃ والسلام میں آخری نبی نہ جانے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کی توہین کرے یا ایب لگائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو یعنی بال مبارک کو تحقیر یعنی حکارت سے یاد کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لباس کو گندا اور میلہ بتائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن بڑے بڑے کہے یہ سب کفر ہے بلکہ اگر یوں ہی کسی نے یہ کہا حضور اقدر صلی اللہ علیہ ولی وسلم کھانا تناول فرمانے کے بعد تین بار انگوش ہائے مبارک یعنی مبارک انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے اس پر کسی نے کہا ادب کے خلاف ہے یا کسی سنت کی تحقیر یعنی توہین کرے مثلاً داڑھی بڑھانا مونچھے کم کرنا امامہ باندھنا شملہ لٹکانا اس کی ایہانت یعنی گستاخی کفر ہے جبکہ کہ سنت کی توہین مقصود ہو تو اکالی سلاط اسلام کے مبارک لباس کو میلا کہنا کیا ہے کفر ہے ایمان برباد ہو جائے گا حج برباد ہو جائیں گے نکاح ٹوٹ جائے گا سب برباد ہو جائے گا اگر آقا علی اکالی سلاط اسلام کی شان میں غساخی کی تو ہمارے اکالی سلاط اسلام کے مبارک لباس کی شان اور آکا کی شان سبحان اللہ میلے سے, سے درجہ سترا ہے وہ پتہ عصلاۃ وسلام کے مبارک لباس کی شان و عظمت کے کیا کہنے خفائص القبرا جلد دو صفحہ نمبر 134 سو سے سنیے فیضان سنت میں بھی امیر علیہ سنت نے نقل کیا ہے حضرت سعم و رضی اللہ تعالی کے پاس ایک رومال تھا جس سے سرکار نامدار دو عالم کے مالک مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چہرہ مبارک پوچھا کرتے تھے جب اسے دھونا ہوتا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کیسے دھوتے تھے اس کو سنیے اس کو جلتے تنور تن میں ڈال کر صاف کر لیا کرتے تھے فرماتے تھے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رومال سے چہرہ انور خشک کیا کرتے تھے آگ اس شے کو نقصان نہیں پہنچاتی جو انبیاء کرام علی مسلاۃ وسلام کے مبارک چہروں کو چھو جاتی ہے میٹھے میٹھے اسلائم بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین جب چھوے رو، ہوئے رومال کا یہ رتوا اور کمال ہے تو جن صاحبہ نے آپ سے مسافہ کیا ہاتھ ملایا معائن کا کیا گلے ملے ان کا مقام کیا ہوگا ان کا حال کیا ہوگا سبحان اللہ ان کو بلا آگ کیسے جلا سکتی ہے آ میٹر اس لائن مدنی چینل کے ناظرین ہمیں اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھنے چاہیے ٹھیک ہے اس پر میل وغیرہ نہیں ہونا چاہیے کپڑوں کی صفائی کی اہمیت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حدیث پاک پیش کرتا ہوں تاریخ بغداد جلد نو سفر دو سو پینتالیس ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میرے پاس تو عالم کے تاجدار آئے فرمایا عائشہ ان دو چادروں کو دھو لو کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم کل ہی تو میں نے یہ چادریں دھوئی تھیں فرمایا عائشہ کیا تم نہیں جانتی کہ کپڑا بھی تسبیح کرتا ہے تصویر کیا مطلب ہے سبحان اللہ کپڑا بھی سبحان اللہ کہتا ہے تسبیح کرتا ہے اللہ تعالی کی پاکی بیان کرتا ہے اور جب کپڑا میلا ہو جاتا ہے اس کا تصویر کرنا رک جاتا ہے تو وہ اسلامی بھائی جو اپنا لباس یا چادر امامہ شریف وغیرہ میلا ہونے کی پروانی کرتے یا اسلامی بہنیں وہ گہرے کپڑے کالے برکے وغیرہ میل خورا قرار دے کر دھونے میں سستی کرتی وہ عبرت حاصل کریں صفائی رکھیں تاکہ ان کے کپڑے بھی تسبیح کریں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں مگر یہ بات دوبارہ ارض کر دوں کہ ہمارے پیارے پیارے آقا آقا خیر الناس حق شناس صلی سلم علیہ وسلم کے مبارک لباس کو اللہ مائلہ کہنے کی اجازت نہیں بلکہ یہ کیا ہے کفر تو آقا علی سلا تو اسلام کی اور آقا کے کرتے مبارک کی کیا شان ہے مائل سے کس درجہ ستھیرا ہے وہ پتلا نور کا مائل سے کس درجہ سترا ہے میرے آگے خاک پر جک جا ہے ماتا نور کا اللہ حضرت رضی اللہ تعالی کا یہ جو شیر پڑا گیا تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا اس میں میرے آقا سید اعلی حضرت علی رحمۃ رب العزت اپنے عشق بھرے نوری جذبات کا اظہار کر رہے ہیں میرے نور والے آکا نور کی پیشانی بھی سجدے کے لیے آپ کے آگے جھک رہی ہے یہ نور کو جو روشنی ملی ہے نا نور کو جو سیم ملا سیما چمک نور کو جو چاندنی ملی ہے یہ بھی آپ کے سامنے جھکنے کی برکت سے ملی ہے ہمارے آقا کی کیا شان ہے سبحان اللہ پیارے آکا علیہ و سلام کے نور کے صدقے میں سب کو نور حاصل ہوا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا پھر اس نور سے سب کو پیدا فرمایا نور کی آمد اور نور کی آمد سراج کی آمد یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد